یا تجھے خبر ناؤ کے اللہ ہی کے لیے ہے اسمانو ہے اور زمین کی بادشاہی اور اللہ کے سوا تمہارا نہ کوئی حمات نہ مددگار